شہید اسلام ڈاٹ کام خالب ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق رب شراہلی صدری و یسر علی عمری واہلبنتم السانی یفقی رب ذدنی علما و انضر بہلین ی خاخونا یو الى ربهم رب ام ادھر سے ہے بذرگو یہ لکھ لو جی فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا پہلا فریض ہے انظار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 مستقل شفی نہیں ہوگا یہ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے شفی ہوگا لال جد کو اس انظار کا فائدہ یہ ہوگا کہ امید ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں گے گناہوں سے بچ جائیں گے یہ فریضہ نمبر ایک آ گیا ولا تتروج فریضہ نمبر دو یہ مشرقین مکہ تھے نا سردار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 نہیں اوپر تیرے ان کے حساب باطن سے کچھ بھی اور نہ ہی تیرے حساب باطن سے سے ان کے اوپر کچھ فت رودا ہوم یہ منصوب کیوں پڑھا جا رہا ہے یہ جواب نفس ہے اور فا کے بعد انمقدر ہے ما نفی نہیں ہے نفس کے جواب میں فا ہے تو انمقدر ہوتا ہے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 وقت پہ آئے چاہے بے گاہ آئے دنیا دار کی خوب چالوس چاپلوسی ہی کرتے ہیں پیر صاحبان لیکن غریب اگر وقت پہ بھی ملنے آئے تو دھکے دو اے بدتمیز کو دھکے دو یہ ہے مورانا عبد الواحد صاحب لکھتے ہیں جامع حمادیہ والے کہ حضرت حالد بھی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غریب آیا سندھی اس کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی تھی جبلیو اور وہ حضرت کے مسلح پہ چڑھ گیا مسلح کو بھی کر دیا مٹی کر دیا پھر حضرت کو مان کا کیا گلے لگایا سندھیوں کی عادت ہے گلے لگاتے ہیں اچھا کرتے ہیں اور رونے لگا گلے لگا رونے لگا رونے جو لگا تو رونے کے ساتھ آنسو اور ادارہ ہوتی ہیں نا گگو کہ وہ حضرت کے کپڑے پہ آ گئی اب میں بڑا غصے میں تھا کہ بدتمیز ہے ایسے ہے, ایسا ہے. حضرت نے بڑی محبت پیار تھی ان کے ساتھ تو مجھے دیکھا کہ میرا چہرہ دوسری طرح خراب ہے تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اللہ جو موکلو آہ انہیں سے نفرت نہ کرو اللہ جو موکلو جائے سندھی میں ہے کہ اللہ ان کو بھیجتا ہے ان سے نفرت نہ کرو ہاں ہا. کیا ہی شاعر کی کمال نگاہ ہر وقت اللہ کی طرف نگاہ یعنی ان کو کون بھیجتا ہے اللہ ہی بھیجتا ہے جن کو اللہ بھیجے ان سے نفرت کرنی چاہیے تو میرے عزیز دین کا کام کرنا ہے تو غریبوں سے قطع نفرت نہ کرو کبھی کبھی غریبوں سے واقعی بدتمیزیاں ہو جاتی ہیں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 تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا دار و ہے تو دارالبت میں ہم غنی کو غناہ دے کے آزما رہے ہیں فقیر کو فقر دے کے آزما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ غنی متقبر تو نہیں ہو جاتا غناہ کے اندر اور فقیر بے صبر تو نہیں ہو جاتا سمجھا پھر غنی لوگ جو ہے نا فقیروں کو دے کے تانے لگاتے ہیں ہاں یہ مومن بن گئے ہیں جی یہ ہم سے بڑھ گئے ہیں جی سمجھے آ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جس طرح آج کل ہم بنگلوں کے اندر ہیں نا قیامت کے دن بھی بحث میں ہم دوڑ کے پہلے پہنچ جائیں گے اور ان داڑھی والوں کی خشک داڑھی دیکھ کے پورے ڈر جائیں گی ان سے ہڑتال کر دیں گی کہ داڑھی والے کیوں آ رہے ہیں بحث کے اندر اس لیے ہم دوڑ کے بعد کتنی خبا ست آئے یہ کوفر کا قلم ہے یا نہیں ہے دیکھو جی وہ کزال کا فتنا و کار کا اسی طرح آزمایا ہم نے بعض کو ساتھ بعض کے بلغنا و الفکر نیچے لکھ لو غنا بعض کو غنی بنایا بعض تو فقیر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہتے ہیں غنی کیا یہی لوگ ہیں غریب کہ احسان کیا اللہ نے ان کے اوپر ہمارے درمیان سے اللہ فرماتے ہیں تانہ زنی نہ کرو اللہ تعالیٰ کو شاکرین پسند ہیں کیا کون پسند ہیں اللہ کے شکر گزار بندے چاہے غریبی کیوں نہ ہوں سمجھے دنیا دار کافر خدا کو پسند نہیں کیا نہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے شکر گزاروں کو ویزا جا کا تو اضا جا کا کے اندر یہ بشارت بھی لکھ سکتے ہو سمجھے جی اور یوں بھی لکھ سکتے ہو پہلے سے عنوان چلے آ رہے ہیں نا فریضہ نمبر ایک انزر, فریضہ نمبر تین دو فریضہ نمبر تین بھی اس کو بنا سکتے ہو کہ جب غریب آپ کے پاس آئیں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ انہیں تسلی دیا کریں اور بشارت دیں غریبوں کو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 چاہے ہم مولوی بھی ہیں لیکن برئی کریں گے تو برئی کیا ہوگی جان ہے ہم نے پھر توبہ کرتا ہے اس کے بعد اصلاح کرتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے بکضال قنف صلاحت یہ واجح انکار نمبر دو واجح انکار نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو آکام شریعت کے کھول کھول کے بیان کر دیتے جبلیو تاکہ لوگوں کے سامنے حق کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور باطل کا راستہ بھی واضح ہو جائے لیکن یہ کافر لوگ جو ہیں نا اناد اور ضد کی وجہ سے کس پہ چلتے ہیں وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہم تو بیان کر دیتے ہیں سمجھے وکوال کا اور اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں احکام کو آگے عبارت محضوف ہے لے یز ہو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیا و احکام کو لے یز ہو رس س المستقیم تاکہ سرات مستقیم کیا ہو جائے واضح ہو جائے اچھا جب سرات مستقیم واضح ہو جائے گا تو قانون ہے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 اور سلسلہ طریقے تبلیغ بھی آئے گا کون سا سلسلہ آئے گا طریق تبلیغ اب یہ طریق تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے طریقے تبلیغ کا یہ کل سے آئے گا تو طریق تبلیغ لکھو میرے عزیز کل کے ساتھ کیا گا ہاں طریق تبلیغ نمبر چار پہلے بھی آ چکا ہے طریقے تبلیغ آپ یہ کل کا لفظ آئے گا تو طریقے تبلیغ لکھنا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 سلاد سلام کی نیا سے درود کی نیا سے اثرات یا رسول اللہ کہیں گے لیکن وہ مدد کے لیے کہہ رہے صاف بیٹھتے اٹھتے یعنی ہر وقت مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر اس کو کہا آپ نے کیا جواب دینا ہے اس کو تو اگر مشرق ہوا پھر ہم کو کیا پیٹ کا بندہ بنا پھر ہم کو کیا کھال کے کون و مکان کو چھوڑ کے غیر کو پکارا پھر ہم کو کیا سمجھے نہیں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 اللہ دیتا ہے دبلیو دبلیو دبلیو با ان دی دو دو دو نزدیک میرے وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو نہیں فیصلے عذاب کے مگر واسطے اللہ کے وہی بیان کرتا اللہ حق کو بہ و خیر الفاص اور بہترین اور فیصلے کرنے والوں کا اللہ ہندی تبلیغ کتنی نمبر آپ فرما دیجئے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 جس کو تم جلدی مانگتے تو طے ہو جاتا معاملہ میرے تمہارے درمیان لیکن میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیس کے اللہ ہی خوب جانتا ہے ظالمین کو وہ اللہ اپنی حکمت سے جو چاہے گا فیصلے فرمائیں گے و مفات و غیب اس لیے کہ غائب کی چابیاں اللہ کے ہاں ہیں مجھے تو غیب نہیں مجھے کیا پتا کہ کب عذاب تمہارے اوپر آنا ہے کتنی آنا ہے وین دو مفات دلیل اکڑی نمبر کتنی جی دس بابا مفات جو ہے نا اس کو جمع اگر بناؤ مفتاح کی تو مفتاح کا معنی ہے ظرف مکان جگہ کھولنے کی وہ خزانہ ہوگا کھولنے کی جگہ کیا ہے خزانہ سمجھے اور اگر اس کو جمع بنو مفتاح کی تو ظرف مکان نہیں ہوگا اسم آلہ ہوگا پھر معنی کیا ہوگا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 کراچی والوں کے قابض نہیں کرتے ان کی دن کو قابض کرتے ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, رات کو کھیلتے رہتے ہیں بس ایک ایک بجے تک دیکھو تو لڑکے چھوٹے کھیل رہے ہوتے ہیں دکانیں ہیں کھلی ہوئی ہیں لڑکے ہیں کھیل رہے ہیں ان کی رات کو روز زندہ رہتی ہے یہ دن کو قابض ہوتی ہے کوئی صبح کے نماز پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھ دو گیارہ بجے تک سوئے رہتے ہیں تو کراچی والے مفت سنا ہے ادھر سے ایک آدمی کا میرے پاس ٹیری فون آیا کہ میں آپ کو بارہ بجے رات کے ملنا چاہتا ہوں کوئی چندہ بھی دوں گا میں نے کہا میں گیارہ بجے سو جاتا ہوں میرا معمول ہے سمجھے ایک گھنٹے کے لیے میں چندے کے خاتے نہیں بیٹھ سکتا مہربانی کر کے نہ تشریف لائیں میرے معمولات میں خلا نہ ڈالیں <laughs> ایک ساتھی رہے کہ واہ واہ چندہ گیا میں نے کہا جاتا رہے کوئی پرواہ نہیں ہمیں وہی وہ ہے جو جان قبض کرتا ہے تمہاری رات میں نیچے لکھو اکثر اکثر کا لفظ لکھ لو تاکہ کراچی والے اعتراض نہ کریں یعنی <سحنی> اکثر ایسے ہوتا ہے وہ یا لو ما جا اور جانتا ہے جو تم قسم کرتے ہو دن کے اندر یہ بھی اکثر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دن کو کام ہوتے ہیں آگے دیکھو سما یا باسکم فی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 فرشتے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ فرشتے یہاں تک کہ جب آتی ہے ایک تمہارے کو موت تو جان قبض کرتے ہیں اور اس کی ہمارے کاصد قاسد. کاستوں کا کام ہے روح قبض کرنا موت تو خدا دیتا ہے اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے پھر لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے جو مالک ہے ان کا سچا الحکم جب اللہ کے طرف لوٹائے جائیں گے تو کون سا دن ہوگا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 ان کے اوپر کروڑوں کا اربوں کا حساب ایک میٹ میں ہو جاتا ہے دی, تم تو کر لیتے ہو دی, یہ سب ایجادات اللہ تعالی نے دیئے ہیں تم کو طاقت دی ہے اچھا کل مینجی کو منظلم البر دلیل اقلی اعترافی نمبر بارہ یہ سترہ دلائل اکلیاں آنے ہیں آپ نے کتاب میں پڑھا ہے دلیل اقلی اعترافی نمبر بارہ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 ارے میاں اب تو تم بچ گئے ہو چلو کشتی تمہاری کر گئی لیکن اللہ قادر نہیں پھر عذاب دے سکتے ہیں یا نہیں آپ فرما دیجئے وہ تو قادر ہے اوپر اس کے کہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب تمہارے اوپر سے اوپر کا عذاب کون سا ہے جی بارش جیسے آج کل بارش آ رہی ہے نہیں بارش زیادہ ہو جائے تو عذاب ہے نا اس لیے میرے حضرت نے کیا بھر میں بارش کے لیے دعا کیا بنو اللہ مسک نہ غیسن مغی سن مرین مرین غیر عذاب نافے ہو زار نہ ہو تو سخت بارش بھی عذاب ہے اوپر سے پتھر برسیں جیسے قوم لوت پہ برسیں تو یہ بھی کہا ہے عذاب ہے اور ایک عذاب فو کا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظالم حاق کے مسلط ہو جائیں یہ بھی عذاب کیا ہے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 تو ساری رعائے بغاوت شروع کر دے ہیں آ ہنگامے برپا کر دیں تو یہ بھی عذاب طاحت کا ہے یہ سمجھی بات او یل بے سکم شیعہ آ یا بھرا دے تم کو مختلف گروہ بنا کر بھیڑا دے تم کو مختلف گروہ بنا کر مختلف گروہ بن جائیں نسلی لحاظ سے بن جائیں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 نازک دور کے اندر ایک دوسرے کو مناظرے کا پیغام دے تو میرا دوست ہے قدیمی بڑا افسوس ہے کہ اگر میں تیار ہوں تو پھر ہاتھ جوڑنے لگا خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں معافی مانگتا ہوں اس اس نے شرارت کیا یوں کیا یوں کیا <laughs> <laughs> تو میں نے جو ڈانٹ پیلی بعد میں آ کے اس نے معافی بھی مانگی باپ کے اندر <laughs> شرمحیا کر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یا پھرا دے تم کو مختلف گروہ بنا کے اور چکھائے باز تمہارے کو لڑائی باز کی جیسے آج کل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور لڑائی ہو رہی ہے نہیں لوگ یہی ہے گرو بندی ہے ان دیکھ تو کیسے بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں وہ قلضہ بب ہی کو موکھائے ہے قوم ہے قوم کو زاجر ہے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں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 مان لو تو اچھی بات ہے لیکن عذاب پہ میں مسلط نہیں تمہارے اوپر یہ دروگے ہوتے تھانے دار وغیرہ ان کو دروگے کہتے ہیں سمجھے تو میں تمہارے عذاب کے اوپر کوئی دروگا نہیں تھانے دار نہیں مسلط نہیں عذاب خدا دیتا ہے آپ فرما جی نہیں میں تمہارے اوپر دروغہ لے کل نہ پائیں مستقر باقی تم یہ سوال کرو کہ عذاب کب آئے گا تو ہر عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب آئے گا جان لو گے میں کوئی عالم العائے تو نہیں ہوں لیکن نابین واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان لو گے جب آئے گا و اظہار آئے تل یخوزون فی آیات نات تمبی ہے بات چونکہ کفار کی چلی آ رہی تھی تو کفار جو تھے نا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 افغانستان کے اندر جو حدود لولے لگڑے ہو گئے تھے یا چوری بند ہو گئی تھی کابل کے اندر میں نے دیکھا ڈھیر لگا ہوا تھا پیسوں کا بازار میں اتنا بڑا ڈھیر وہ تبدیل کرتے ہیں نا پیسے تو میں حیران رہ گیا میں نے کہا ادھر بلوچ نہیں رہتے کو کہا اگر ہوتے کوئی ادھر پہ جاتا کوئی ادھر لے کے جاتا کوئی ادھر لے کے یعنی <laughs> اتنا انصاف تھا تو حدود و قسہ کے ساتھ تو ایک عدل قائم ہوتا ہے امن قائم ہوتا ہے لیکن یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے حکام پہ اعتراض ہو رہا ہے تو جیسے وہ بکواس کرتے تھے مشرقین آج پہ بکواس ہو رہی ہے تو فرمایا جب قرآن پاک کے متعلق دینی یا حکام کو بکواس شروع ہو تو اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے جی نہ بیٹھنا چاہیے آ تو تم بھی یہ مومن ہے وہ ذارتا اور جب دیکھے تو ان لوگوں کو کہ یخوزون فی آیا یخوزون کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ مشغول ہوتے ہیں ہماری ایتوں کے اندر لیکن آپ نے یہ معنی نہیں کرنا مشغول تو ہم بھی ہیں بیہودہ بکواس کرتے ہیں ہماری ایتوں کے بارے میں یہ معنی لکھنا ہے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 اوپر ان لوگوں کے جو احتیاط کرتے ہیں ان کی بعض قرب سے کوئی وہ جو دینی ضرورت کے لیے جاتے ہیں بلا کے لیکن نصیحت کر دینا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے لا لہم یت تک کہ تاکہ وہ بچ جائیں ایسی بےحودہ بکواس سے میرے محترم پہلے تو فرمایا تھا کہ جو بےودہ بکواس کرتے ہیں ہماری ایتوں سے ان سے اعراض کرو ایسے نہ اب مطلاع کفار کیا ہر کافر اس کی عادت ہوتی ہے دین سے مذاق کرنا ان کے ساتھ دلی محبت نہ رکھو کیا اے بادے ہوتے ہیں نا آدمی کہ گپ شپ لگانے کے لیے بدماشوں کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتے ہیں نا غلط بات ہے یہ وزر اللہ ذین یہ ترک مساحبت کفار ہے مطلق کافروں کی مسحبت چھوڑ دو نصیحت کے لیے جاؤ کچھ دیر کے لیے لیکن یاری لگانا صحبت گپیں شپیں لگانا یہ چھوڑ دو ترک مسابت کفار چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا دین اپنے کو تو یہ دین ان کا ہے یا ہمارا ہے جی ان کا دین کیوں کہا گیا اس کا منع یہ ہے دین اپنے کو سے مراد ہے جس دین کے وہ بھی مکلف ہیں اگر کہ چل نہیں رہے ہم تو دین پہ چل رہے نا تو ان کو دین اہم کیوں کہا گیا کہ اس دین کے مکلّ وہ بھی ہیں چاہے چل نہیں رہے تو جس دین کے مکلّہ وہ ہیں اس کو انہیں کھیل و تماشا بنا رکھا ہے بنا لیا انہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا مذاق کرتے ہیں اور دوکھے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگی نے سبب یہی ہے مذاق کا بذکر بھی اور نصیحت کر ساتھ اس قرآن کے ان کو ان تب سال یہ اصل میں ہے لے اللہ تب سال نصیحت کر ساتھ اس قرآن کے ان کو تاکہ نہ گرفتار ہو تاکہ نہ گرفتار ہو کوئی نفس بس با پاب نے قصب اس حال میں کہ نہ ہو اس کے لیے سبائے اللہ کے کوئی کار اور نہ شفی وینتا دل کل عادل اور اگر بدلے دے ہر کسوں کے بدلے تو نہ لیے جائیں گے اس سے کافر سے یہ بدلے لیے جائیں گے ساری زمین سونے سے بھر دے مل العرض سمجھے پھر بھی قبول نہیں ہوگا یہی وہ لوگ ہیں کہ گرفتار کیے گئے بس آپ نے قصب کے ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے پانی سے کھولتا پانی جانتے ہو جوش مارنے والا پانی اور عذاب دردناک ہوگا بس سب اب اس کے کفر کرتے ہیں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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من لقد نظر القمر www.shahideislam.com